نشوسلیم على عليهم صد اللہ نبی الکری عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي, يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صورت النحل آیت نمبر ایٹی نائن میں اللہ رب العالمیشاد فرماتا ہے آپ <شَيْء> پر ہم نے وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لتاب اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں تلاش کر سکتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں جمیع العلم لعلمی فل تمام کا تمام علم قرآن میں موجود ہے لاکن تقاصر عن افہام الرجالی لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں قرآن مجید فقان حمید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا سورہ ہجر آیت نمبر نو انا نشن ذکر لہو لاحا فون بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن مجید فوقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جس میں ظاہری باتنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اشاد فرمایا ون القرآنی ہو شفا او رحمت المین اور ہم قران نازل فرماتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ہاذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اشاد فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو اب یہ زنگ دور کیسے ہو قال کسرت الکر الماعتی وطلاوۃ القرآن عقید جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کی برکت سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں آخر میں قرآن پاک کی فضیلت میں یہ روایت سماعت کر لیں جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتی ہے پڑھاتی ہے, سیکھتی ہے، سکھاتی ہے تو اس پر کیا رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں مسلم اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا قومن فی بیت من بیوت اللہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یعنی مسجد میں آتے ہیں یتلون کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب اور کی تلاوت کرتے ہیں وہ بے اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ علیہ سکینہ رب العالمین ان پر سکینہ کو نازل فرماتا ہے سکینہ فرشتوں کی ان جماعت کو کہتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ کسی پر آتے ہیں تو اس کے دل میں سکون چین اطمینان کو نازل کر دیتے ہیں یہ فرشتوں کی خاص جماعت ہے جسے سکینہ کہتے ہیں وہ غشیت اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اے قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں خوش ہو جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں ذکر فیمت اور رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے صریف فاتحا مکی صورت ہے مکی کی یہ مانا ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سور مبارکہ کا نزول ہوا اس میں ساتھ ہیں سریف فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بہقی نے شعب ایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاط فرمایا فی فاتح دل شفاء شفا ام من کل سور فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے دین نے لکھا کہ سات مرتبہ سور فاتحہ پڑی جائے اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے سات مرتبہ سیون ٹائمز سور فاتحہ پڑی جائے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اللہ تعالی کی رحمت پر امید رکھیں ان اللہ تعالی شفا ہو جائے جب بھی ہم قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ ہی اللہ کی من الشیطان وجین شیطان مردود کے شر سے یعنی گویا کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے وہ اپنی آجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں میں تیری پناہ لیتا ہوں تو کرم کر دے اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما صبح و فجر کی نماز کے بعد جو گیارہ مرتبہ اعدب اللہ شیطاندین پڑھ لے اور اس کے ساتھ گیارہ مرتبہ سور اخلاص الہ اللہ عہد پڑھ لے فرمایا اللہ تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر شیطان اپنے تمام چیلوں سمیت اس پر حملہ آور ہو اور اسے بہکانے کی کوشش کرے پھر بھی شیطان پورے دن اسے بہکا نہیں سکتا اعوذ باللہ گیارہ مرتبہ اور گیارہ مرتبہ سوریہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع اور جو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا جامع البیان اور دیگر تفاصیر میں بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئی بس اتنا یاد رکھ لیجیے کہ جس شخص کی یہ عادت بن جائے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیں وہ کبھی ناکام اور نا مراد نہیں ہوگا اس یہ عادت بنا لیجئے کہ کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اس کام کو شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے الحمد ال کے معنی تمام حمد خوبیاں الحمد تمام خوبیاں لاہی اللہ کے لیے ہیں رب العالمین رب کے معنی پالنے والا عالمین سارے جہان والوں کا تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا سب کو روزی وہی دے رہا ہے عزت دینے والا وہی ہے بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے بگڑے کام بنانے والا وہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے دنیا کو ایک ذریعہ بنایا ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے پیاس بجانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا اگر اللہ تعالی چاہے تو ہزار مرتبہ کوئی پانی پیے اس کی پیاس نہ بجھے اور رب العالمین چاہے تو بغیر پانی پیے وہ پیاز بجانے پر قادر ہے لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا ایک سبب بنایا بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے تو بھوک مٹانے والا رب العالمین ہے کھانا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے ایک وسیلہ ہے وہ چاہے تو بغیر کھائے بھوک مٹ جائے اور وہ چاہے تو کتنا بھی کھانا کھالیں لیکن بھوک میں کمی واقع نہ ہو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے انبیاء اولیاء یہ اسباب ہیں یہ ذرائع ہیں یہ وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر پوری کائنات کا نظام چل جائے لیکن اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ نظام دیا الحمد رب العالمین میں یہی درس ہے کہ حقیقی طور پر پالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے فرشتے ہوں انبیاء ہوں اولیاء ہوں انہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا الرحمن بہت زیادہ مہربان الرحیم رحم کرنے والا اللہ رب العالمین اس قدر مہربان اور اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرمایا جس قدر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے بھی ستر گنا زائد رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے جب رب العالمین اتنا کریم ہے اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے تو کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو رب العالمین کا کہنا نہ مانے رب العالمین کی نافرمانی فرمانی کرے اس کریم رحیم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے ہمیں جھک جانا چاہیے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک دین کے معنی فیصلہ دین کے معنی جزا یوم کے معنی دن قیامت کے دن کا مالک فیصلے کے دن کا مالک جزا کے دن کا مالک قیامت کے دن رب العالمین اگر ناراض ہو گیا اور کسی شخص کا مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا تو بتائیے رب العالمین کے غذب سے کیا ہماری دنیا کی دولت یہ ہمارا منصب یہ سورس ہمیں بچا سکتی ہے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا تو وہی مالک ہے کا خاص کا تیری خاص تیری نابو ہم عبادت کرتے ہیں نابو ہم عبادت کرتے ہیں وہ واو کے معنی اور معنی خاص کا معنی تیری اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگتے ہیں لفظی ترجمہ تو یہی ہے مگر چونکہ یہ دعا ہے اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے کہ دعا کے مقام پر ترجمہ دعائیا ہونا چاہیے اسی لیے اس کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا اس طرح ہوگا پروردگار تو ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگے تو یہ دعا ہے جہاں پر سوال یہ ہے کہ عیا کا عیا کا قرآن میں اس آیت میں دو مرتبہ ہے اگر عربی گرامر جو جانتا ہو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دو مرتبہ عیاقا کی حاجت نہیں ایک دفعہ اگر عیاقا آ جائے تو وہ وہی معنی دے گا جو دو مرتبہ عیا کا دیتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں کسی بھی لفظ کی تکرار فضول نہیں ہے اس کی حکمتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اور مدد مانگنے کو الگ الگ کرنا مقصود ہے عبادت تو صرف اللہ ہی کی, کی جا سکتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ شرک ہے لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے مدد میں یہ ہے کہ حقیقی مددگار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے تو اس کی زندگی مخلوق کی مدد کے بغیر کامل اور مکمل نہیں ہوتی ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے بلکہ علم جو ہے وہ استاد کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو بھی مقامات فرمایا تو مدد میں عقیدہ یہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی ہے اور باقی جو بھی مدد کرے گا چاہے فرشتہ کرے چاہے نبی کریں چاہے ولی کریں چاہے عام مخلوق کو جو تھوڑا بہت مدد کرنے کا اختیار ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اور یہ تمام ذرائع اور وسائل اور اسباب ہیں رب العالمین نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس مضمون کو اگر دیکھنا چاہیں تو سور تحریم ایت نمبر 4 فإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُمْ پس بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ وجبریل اور جبریل مددگار ہیں اور صالح المؤمنین اور نیک مومن صالح مومن مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ بھی مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہیں صالح مومنین بھی مددگار ہیں اللہ کا مددگار ہونا حقیقی ہے جبین اور صالح مومنین کا مددگار ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا سورت المائدہ آیت نمبر پچپن ان نما اللہ اللہ والذین آمنو تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومنین تمہارے مددگار ہیں ہم اب دیکھیں سورت المائدہ کی آیت نمبر پچپن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور نیک مومنین تمہارے مددگار ہیں تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے حقیقی مددگار صرف اور صرف کون ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مددگار ہیں اللہ کی عطا سے اس مضمون کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ کا نام ہے شرک کی حقیقت یہ کیسٹ آپ باہر شریعت مسجد سے حاصل کر لیجئے شرک کی حقیقت اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو معیار ہدایت یہ کتاب حاصل کر لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے اہ دِن تو چلا اہ کے دو معنی ہیں تو دکھا تو چلا جب ایک مومن قرآن کے راستے کو دیکھ چکا تو اب وہ جب یہ دعا پڑھے گا تو اس کے معنی ہے پروردگار اس راتے مستقیم کو ہم دیکھ تو چکے اب ہمیں اس پر چلنے اور ثابت قدمی کی بھی توفیق عطا فرما اہدی چلا نا ہمیں نہ راستہ المستقیم سیدھا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا امین کہیے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب سیدھے راستے کا تعین قرآن مجید فقان حمید نے خود کیا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو حدیث کا راستہ ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید پر قربان جائی ہے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام باتوں کو قرآن نے ذکر کر دیا اللہ رب العالمین جانتا ہے کیسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کا نام لیں گے حدیث کا نام لیں گے لیکن وہ قرآن و حدیث کو سمجھے نہیں ہوں گے قادیانی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کا نام لیتے ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں تو قرآن مجید فقان حمید نے سیدھے راستے کا تعین کر دیا فرمایا انامتا سیدھا راستہ اور لوگوں کا راستہ انع پر اللہ کے راستے پر چلنے کی پرور دگار ہمیں توفیق عطا فرما اب وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے ہیں وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ صحابہ ہیں, ہیں وہ صالحین ہیں وہ شہدا ہیں وہ امیاں ہیں سرے نسا آیت نمبر سکسٹی نائن میں انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر بیان کی گئی اور سب سے پاورفل تفسیر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن بیان کرے ومئی اللہ و رسولہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فلا اکمال علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں من النبیین انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں و صدیقین اور صدیقین اور شہداء ہیں وہ صالحین اور نیک صالح لوگ ہیں اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبۂ کرام کا عمل دیکھیں البدایہ و نہایا چھٹی جلد صفحہ نمبر چوبیس ابن کثیر یہ بات لکھتے ہیں جن کا سنے انتقال سیون ہنڈرڈ سیونٹی فور ہجری ہے آج سے تقریباً سات سو سال قبل آپ نے یہ کتاب لکھی ال کامل تاریخ دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو چھیالیس. ابن اصیر لکھتے ہیں جن کا سن وصال چھ سو تیس ہجری ہے ال کامل ف تاریخ آپ نے تقریباً آٹھ سو سال قبل لکھی تھی یہ دونوں کتابیں اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف ہیں اس پر لکھتے ہیں مسلما قذاب سے صاحبۂ کرام نے جہاد کیا اور مسلمہ قذاب کے ساتھ ساٹھ ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ایک وقت وہ آیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب شکست کھا جائیں گے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں صدیق اکبر کا دور خلافت ہے حضور کے وشال کے بات کا واقعہ ہے اور مدینے سے سینکڑوں میل دور پر ہیں فاصلے پر ہیں اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ جب مشکل آئی اور صحابۂ کرام کو شکست محسوس ہونے لگی ابن کثیر بھی یہ بات لکھتے ہیں اور علامہ ابن اسیر بھی یہ بات لکھتے ہیں کان شیار یوم یا محمدہ اس وقت صحابۂ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا اور ان کی شکست پتہ میں تبدیل ہو گئی تو الذین انام تلے جن لوگوں پر انعام کیا ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو صحابۂ کرام کا اگر عمل دیکھنا چاہیں حضور سے انہیں کیا محبت تھی وہ حضور کی کیسے تعظیم کرتے تھے تو آپ یہ کتاب کا نام نوٹ کر لیں ذکر جمیل حضرت علامہ مولانا شفیع اور کاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ذکر جمیل صحابہ کرام کی محبت کا بھی ذکر ہے اور حضور کے معذات کا بھی ذکر ہے حضور کی شان بھی ہے حضور کی طاقت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کا ذکر بھی ہے اور مختصر پڑھنا چاہیں تو موئے مبارک شریف کی برکتیں اس عنوان سے آپ کتاب حاصل کر لیجیے مفتی غلام بغدادی دامت برکات عالیہ کی لکھی ہوئی تعلیف ہے اس میں صحابہ کرام کو تبرکات سے جو عقیدت تھی اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے اس عقیدت کا بیان ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعظیم و توقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے غیر المغضوب علیہم غیر کے معنی نا مغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر واؤ کے مانا اور لا مانے نا دولین گمراہ ابھی شاید کا مفہوم یہ ہے اے پروردگار تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرما اس کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین آمین کے مانا ہے الہی قبول فرما الہی ایسا ہی کر حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو آمین کی برکتوں سے اللہ تعالی اس کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے آئیے صور فاتحہ ہر رکعت میں پڑی جاتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کے دوران جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو یہ ترجمہ ہمارے ذہنوں میں رہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم مہربان الحمد تمام خوبیاں للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا اور رشمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور بہت مہربان مالکی الدین قیامت کے دن کا مالک عیا کا خاص تیری نہ ہم عبادت کریں وہ عقا اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگیں عہ تو چلا نا ہمیں ہمیںسعت المستقم سیدھے راستے پر سعت اللہ راستہ ان لوگوں کا انعامتا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا جن پر ولغین اور نہ ہی گمراہوں کا آمین الہی قبول فرما